وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 بائبل کی کتاب گنتی میں بارہ سرداروں کا ذکر موجود ہے مگر ان کی وہ حیثیت جو یہاں لفظ نقیب سے قرآن میں بیان کی گئی ہے بائبل کے بیان سے ظاہر نہیں ہوتی بائبل انہیں صرف رئیسوں اور سرداروں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور قرآن ان کی حیثیت اخلاقی و دینی نگران کار کی قرار دیتا ہے اور ان کی مدد کی یعنی جو رسول بھی میری طرف سے آئیں ان کی دعوت پر اگر تم لبیک بیک کہتے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے یعنی خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک پائی کو جو انسان اس کی راہ میں خرچ کرے کئی گنے زیادہ انعام کے ساتھ واپس کرنے کا وعدہ فرماتا ہے اس لیے قرآن میں جگہ جگہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ اچھا قرض ہو یعنی جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت خرچ کی جائے خدا کے قانون کے مطابق خرچ کی جائے اور خلوص و حسن نیت کے ساتھ خرچ کی جائے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا کسی سے اس کی برائیاں زائل کر دینے کے دو مطلب ایک یہ کہ راہ راست کو اختیار کرنے اور خدا کی ہدایت کے مطابق فکر و عمل کے صحیح طریقے پر چلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا نفس بہت سی برائیوں سے اور اس کا طرز زندگی بہت سی خرابیوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا دوسرے یہ کہ اس اصلاح کے باوجود اگر کوئی شخصیت بحثیت مجموعی کمال کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے اور کچھ نہ کچھ برائیاں اس کے اندر باقی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر مواقع نہ فرمائے گا اور ان کو اس کے حساب سے ساقط کر دے گا کیونکہ جس نے اساسی ہدایت اور بنیادی اصلاح قبول کر لی ہو اس کی جزئی اور ضمنی برائیوں کا حساب لینے میں اللہ تعالیٰ سخت گیر نہیں ہے سوا سبیل یعنی اس نے سوا سبیل کو پا کر پھر کھو دیا اور وہ تباہی کے راستوں میں بھٹک نکلا سوا سبیل کا ترجمہ تبسط و اعتدال کی شاہراہ کیا جا سکتا ہے مگر اس سے پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا اسی لیے ہم نے ترجمے میں اصل لفظ ہی کو جوں کا تو لے لیا ہے اس لفظ کی معنویت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر بے شمار مختلف قوتیں اور قابلیتیں ہیں خواہشیں ہیں جذبات اور رجحانات ہیں نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں روح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں پھر ان افراد کے ملنے سے جو اشتبائی زندگی بنتی ہے وہ بھی بے حد و حساب پیچیدہ تعلقات سے مرکب ہوتی ہے اور تمدن و تہذیب کے نشو نما کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں پھر دنیا میں جو سامان زندگی انسان کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور اشتبائی حیثیت سے بکثرت شاخ در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پورے عرصہ حیات پر بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا اس بنا پر انسان اپنے لیے خود زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ انصاف ہو اس کی تمام خواہشوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو جائے اس کے سارے جذبات اور رجحانات میں توازن قائم رہے اس کے سب اندرونی و بیرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پورے ہوں اس کی اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کی مناسب رعایت ملحوظ ہو اور ان سب کا ایک ہموار اور متناسب حل نکل آئے اور مادی اشیاء کو بھی شخصی اور تمدنی زندگی میں عدل انصاف اور حق شناسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہے جب انسان خود اپنا رہنما اور اپنا شارے بنتا ہے تو حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو زندگی کی ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت حل تلم مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ اس کے دماغ پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ وہ بل ارادہ یا بلا ارادہ بے انصافی کرنے لگتا ہے اور اس کی اس رائے کے زبردستی نافذ کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ بے اعتدالی کی کسی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چرنے لگتی ہے پھر جب یہ ٹیڑھی چال اپنی آخری حدود پر پہنچتے پہنچتے انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو وہ پہلو اور وہ ضروریات اور وہ مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں اور زور لگانا شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو مگر انصاف پھر بھی نہیں ہوتا کیونکہ پھر وہی عمل رونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبایا گیا تھا انسانی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مخصوص مقزا کے مطابق ایک خاص رخ پر بہا لے جاتا ہے جس میں پھر دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے اس طرح انسانی زندگی کو کبھی سیدھا چلنا نصیب نہیں ہوتا ہمیشہ وہ ہچکولے ہی کھاتی رہتی ہے اور تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکتی چلی جاتی ہے تمام وہ راستے جو خود انسان نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہیں خط منہنی کی شکل میں واقع ہیں غلط سمت سے چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی دوسری غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں ان بہت سے ٹیڑے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں واقع ہو جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ اس کے تمام جذبات اور رجحانات کے ساتھ اس کی روح اور جسم کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ اور اس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا گیا ہو جس کے اندر کوئی ٹیڑ کوئی کجی کسی پہلو کی بے جا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے اور مختلف ٹیڑے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈتی ہے مگر انسان خود اس شاہراہ کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے اس کی طرف صرف خدا رہنمائی کر سکتا ہے اور خدا نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے ہیں کہ اس راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کریں قرآن اسی راہ کو سواس سبیل اور سرات مستقیم کہتا ہے یہ شاہراہ دنیا کی اس زندگی سے لے کر آخرت کی دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے سیدھی گزرتی چلی جاتی ہے جو اس پر چلا وہ یہاں راس رو اور آخرت میں کامیاب بامراد ہے اور جس نے اس راہ کو گم کر دیا وہ یہاں غلط بھی غلط رو اور غلط کار ہے اور آخرت میں لا لابہلا اسے دو میں جانا ہے کیونکہ زندگی کے تمام ٹیڑھے راستے دو کی طرف جاتے ہیں موجودہ زمانے کے بعد نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جا رہی ہے یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ جدلی عمل ڈایالیکٹریکل پروسیس انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریقہ ہے وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ تھیسس اسے ایک رخ پر بہا لے جائے پھر اس کے جواب میں وہ دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ تھیسس اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے اور پھر دونوں کے انتزاج سنتھیسس سے ارتقاء حیات کا راستہ بنے حالانکہ دراصل یہ ارتقا کی راہ نہیں ہے بلکہ بد نصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانے ہو رہے ہیں ہر انتہا پسندانہ دعویٰ زندگی کو اس کے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا ہے اور اسے کھینچے لیے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ سواس سبیل سے بہت دور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ہی کی بعض دوسری حقیقتیں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہیں اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوی کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف سمت میں کھینچنا شروع کرتی ہے جون جون سواس سبیل قریب آتی ہے ان متصادم دعووں کے درمیان مصالحت ہونے لگتی ہے اور ان کے امتداد سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسانی زندگی میں نافے ہیں لیکن جب وہاں نہ سوا سویل کے نشانات دکھائی دینے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر ثابت قدم رکھنے والا ایمان تو وہ جوابی دعوی زندگی کو اس مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا بلکہ اپنے زور میں اسے دوسری جانب انتہا تک کھینچتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر زندگی کی کچھ دوسری حقیقتوں کی نفی شروع ہو جاتی ہے اور نتیجے میں ایک دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اگر ان کم نظر فلسفیوں تک قرآن کی روشنی پہنچ گئی ہوتی اور انہوں نے سواس سبیل کو دیکھ لیا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان کے لئے ارتقاء کا صحیح راستہ یہی سواس سبیل ہے نہ کہ خط منہنی پر ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتے پھرنا فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمْ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 وَمِنََّذ نَ قَاالُوا إِا نَصرَ أَخَذْنَ مِي ثَاقَهُم فَنَسُ حَ الظَّ فَنَسُ حَظًَّا, حظا مَِّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَنَا بَيْنَهُم العذاَوَةَ وَالْبَغْضَّ أَ إِلَ يَوْم القيامة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 اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ نصارہ کا لفظ ناصرہ سے ماخوذ جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا دراصل اس کا ماخذ نصرت ہے اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ السلام کے سوال من انصاری اللہ یعنی خدا کی راہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں اس کے جواب میں ہواریوں نے کہا تھا نہ انصار اللہ یعنی ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں۔ عیسائی مصنفین کو بالعموم محض ظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ناصریہ کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا اور جنہیں حقارت کے ساتھ ناصری اور ایبونی کہا جاتا تھا انہی کے نام کو قرآن نے تمام عیسائیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نسارا ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے اپنا نام کبھی ناصری نہیں رکھا اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے پیروں کا نام کبھی عیسائی یا مسیحی نہیں رکھا تھا کیونکہ وہ اپنے نام سے کسی نئے مذہب کی بنا ڈالنے نہیں آئے تھے ان کی دعوت اسی دین کو تازہ کرنے کی طرف تھی جسے حضرت موسی علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے اس لیے انہوں نے عام بنی اسرائیل اور پیروان شریعت موسیقی سے الگ نہ کوئی جماعت بنائی اور نہ اس کا کوئی مستقل نام رکھا ان کے ابتدائی پیرو خود بھی نہ اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ سمجھتے تھے نہ ایک مستقل گروہ بن کر رہے اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی نام اور نشان قرار دیا وہ عام یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس ہی کے ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو موسوی شریعت ہی پر عمل کرنے کا پابند سمجھتے تھے ملاحظہ ہو کتاب اعبال باب تین آیت ایک تا دس اور چودہ باب پندرہ آیت ایک اور پانچ باب 21 آیت 21 آگے چل کر جدائی کا عمل دو جانب سے شروع ہوا ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں سے پولوس یعنی سینٹ پول نے شریعت کی پابندی ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ بس مسیح پر ایمان لے نجات کے لیے کافی ہے دوسری طرف یہودی علماء نے پیروان مسیح کو ایک گمراہ فرقہ قرار دے کر عام بنی اسرائیل سے کاٹ دیا لیکن اس جدائی کے باوجود ابتدان اس نئے فرقے کا کوئی خاص نام نہ تھا خود پیروان مسیح اپنے لیے کبھی شاگرد کلب استعمال کرتے تھے اور کبھی اپنے رفقا کا ذکر بھائیوں یعنی اخوان ایمانداروں یعنی مومنین جو ایمان لائے اور مقدسوں کے الفاظ سے کرتے تھے کتاب اعمال باب دو آیت چوالیس باب چار آیت بتیس باب نو آیت چھبیس باب گیارہ آیت انتیس باب تیرہ آیت باون باب پندرہ آیت ایک اور تیئیس رومیوں باب پندرہ آیت پچیس کلوسیوں باب ایک آیت دو بخلاف اس کے یہودی ان لوگوں کو کبھی گلیلی کہتے تھے اور کبھی ناصریوں کا بدتی فرقہ کہہ کر پکارتے تھے اعمال باب چوبیس آیت پانچ لوکا باب تیرہ آیت دو یہ نام دھرنے کی کوشش انہوں نے ادراہ تنز و تشنی اس بنا پر کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن ناصرہ تھا اور وہ فلسطین کے ضلع گلیل میں واقع تھا لیکن یہ تنزیہ الفاظ اس حد تک رائج نہ ہو سکے کہ پیروان مسیح کے لیے نام کی حیثیت اختیار کر جاتے اس گروہ کا موجودہ نام کرسچن پہلی مرتبہ تینتالیس عیسوی یا چوالیس عیسوی میں انتاکیہ کے مشرق باشندوں نے رکھا تھا جبکہ سینٹ پال اور برناباس نے وہاں پہنچ کر اپنے مذہب کی تبلیغ عام شروع کی امال باب گیارہ آیت چھبیس یہ نام بھی دراصل تنز تمسخر کے طور پر مخالفین کی طرف سے رکھا گیا تھا اور پیروان مسیح اسے خود اپنے نام کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے لیکن جب ان کے دشمنوں نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ان کے لیڈروں نے کہا اگر تمہیں مسیح کی طرف نسبت دے کر مسیحی کہا جاتا ہے تو تمہیں اس پر شرمانے کی کیا ضرورت ہے اس طرح رفتہ رفتہ یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرنے لگے جس سے ان کے دشمنوں نے تنزن انہیں موصوم کیا تھا یہاں تک کہ آخر کار ان کے اندر سے یہ ساز ہی ختم ہو گیا کہ یہ دراصل ایک برا لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا قرآن مجید نے اسی لیے مسیح کے ماننے والوں کو مسیحی یا عیسائی کے نام سے یاد نہیں کیا ہے بلکہ انہیں یاد دلایا ہے کہ تم دراصل ان لوگوں کے نام لیوا ہو جنہیں عیسائی ابن مریم نے پکارا تھا کہ من انصاری کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ اللہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں اس لیے تم اپنی ابتدائی اور بنیادی حقیقت کے اعتبار سے نصارا یا انصار ہو لیکن آج عیسائی مشنری اس یاد دہانی پر قرآن کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹی شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن نے ان کو مسیحی کہنے کے بجائے نصارا کے نام سے کیوں موسوم کیا یا اہل الكتاب قد أَكُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عن كثير وَجَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 جن کا کھولنا دین حق کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے اور بعض سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے جن کے کھولنے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے سلامتی کے طریقے بتاتا ہے سلامتی سے مراد غلط بینی غلط اندیشی اور غلط کاری سے بچنا اور اس کے نتائج سے محفوظ رہنا ہے جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی زندگی سے روشنی حاصل کرتا ہے اسے فکر و عمل کے ہر چوراہے پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح ان غلطیوں سے محفوظ رہے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 عیسائیوں نے ابتدان مسیح کی شخصیت کو انسانیت اور الوحیت کا مرکب قرار دے کر جو غلطی کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے مسیح کی حقیقت ایک بواں بن کر رہ گئی جسے ان کے علماء نے لفاظی اور قیاسارائی کی مدد سے حل کرنے کی جتنی کوشش کی اتنے ہی زیادہ الجھتے چلے گئے ان میں سے جس کے ذہن پر اس مرکب شخصیت کے جزو انسانی نے غلبہ کیا اس نے مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ اور تین مستقل خداؤں میں سے ایک ہونے پر زور دیا اور جس کے ذہن پر جزو الوہیت کا اثر زیادہ غالب ہوا اس نے مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جسمانی قرار دے کر این اللہ بنا دیا اور اللہ ہونے کی حیثیت ہی سے مسیح علیہ السلام کی عبادت کی ان کے درمیان بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چاہی انہوں نے سارا زور ایسی لفظی تعبیریں فراہم کرنے پر صرف کر دیا جن سے مسیح علیہ السلام کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ خدا بھی سمجھا جا سکے خدا اور مسیح علیہ السلام الگ الگ بھی ہوں اور پھر ایک بھی رہیں جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اس فقرے میں ایک لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ محض مسیح علیہ السلام کی اجازی پیدائش اور ان کے اخلاقی کمالات اور محسوس معجزات کو دیکھ کر جو لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ مسیح علیہ السلام ہی خدا ہے وہ در حقیقت نہایت نادان ہیں مسیح علیہ السلام تو اللہ کے بے شمار عجائب تخلیق میں سے محض ایک نمونہ ہے جسے دیکھ کر ان ضعیف البصر لوگوں کی نگاہیں چندیا گئیں اگر ان لوگوں کی نگاہ کچھ وسیع ہوتی تو انہیں نظر آتا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نمونے پیش کیے ہیں اور اس کی قدرت کسی حد کے اندر محدود نہیں ہے بس یہ بڑی بے دانشی ہے کہ مخلوق کے کمالات کو دیکھ کر اسی پر خالق ہونے کا گمان کر لیا جائے دانش مند وہ ہیں جو مخلوق کے کمالات میں خالق کی عظیب شان قدرت کے نشانات دیکھتے ہیں اور ان سے ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں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 کہ جو خدا پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجنے پر قادر تھا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت پر معمور کیا ہے اور وہ ایسا کرنے پر قادر تھا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس بشیر و نظیر کی بات نہ تو یاد رکھو کہ اللہ قادر و توانا ہے ہر سزا جو وہ تمہیں دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے